دنیا اس کی جس کو کہا مبلغ لگو علم ان کے علم کا مبلغ جو, مبلغ جو ہے وہ یہ دنیا نہیں ہے وہ جانتے ہیں کہ ہماری منزل جو ہے وہ تو آخلت ہے وہاں جا رہے ہیں یہ تو ایک عارضی سفر ہے عارضی قیام ہے اگر یہ کیفیت ہے تو پھر ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے اسے امر بنایا جا سکتا ہے اس سے اگر صحیح استفادہ کیا جائے تو وہ حدیث ذہن میں رکھے اب دنیا ملرۃ اب اگر یہ حقیقت واضح ہو گئی اب فرمایا سابق مجنطن اور دحا کا اور باب مفانا سے ہے مسابقت سبق کا آگے بڑھ جانا اس طبق کا آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ باب استفال ہو جائے گا استفاق لیکن باب مفانہ مسابقت دوڑ لگانا ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا یہ لفظ بہت اہم ہے کہ تم دنیا کے طالب بن جاتے ہو تو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہو دولت میں آگے بڑھ جاؤ تفاخر ان و تقاصر سے لمبانے اب اگر آخرت منزل مقصود بن گئی تو اس کے لیے بھی دوڑ لگاؤ اس کے لیے بھی ایک دوسرے سے آگے نکلو یہ نہ ہو کہ دنیا کے لیے تو تمہاری جو ہے تمہارا جوش بھی ہے اور تمہارا خروش بھی ہے اور تمہارے اندر جو ہے حر حرکت بھی ہے لیکن آخرت کہنے کو تو مطلوب و مقصود ہے لیکن اس کے لیے بڑی قناعت ہے آخرت کی طرف سے اس کے لیے کوئی بھاگ دوڑ اور کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں تو مسابقت جو ہے یہ فطرت انسانی کے اندر موجود ہے جس کو آپ کہتے ہیں ایڈلر نے کہا دی ارض ٹو ڈومینیٹ ایک دوسرے کے اوپر غالب آنے کی کوشش ارز ٹو ڈومینیٹ یہ انسان کے اندر ہے مسابقت کا جذبہ ہے اب صرف یہ کہ آپ اس کے فیلڈ کو بدل دیجئے مسابقت مال میں نہ کیجئے مسابقت خیرات میں کیجئے یہ سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے کلین مجھت الحا مولیحا فستا دیکھو ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنا ہدف مقرر کیا ہوا ہے جس کی طرف وہ پیش قدمی کر رہا ہے محنت کر رہا ہے تو اے مسلمانوں تمہارا مسابقت کا معاملہ اور استفاق جو ہے تمہارا وہ ہونا چاہیے خیرات حسنات نیکیوں کے لیے بھلائیوں کے لئے انفاق میں جہاد فی سبیل اللہ میں آگے سے آگے بڑھ کر سرفروشی کرو آگے سے آگے بڑھ کر انفاق کرو ایک دوسرے سے نکلنے کی کوشش کرو تو دین کے معاملے میں یہ مسابقت محمود ہے یہ ناپسندیدہ شہر نہیں ہے جس کی کہ مثالیں ہمیں صحابہ کرام میں ملتی ہیں کہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب حضور نے کہا ہے کہ بڑا کڑا وقت آگیا گیا ہے دین کے لیے اب جو بھی کوئی لا سکتا ہو لے کر آئے اور ضرورت ہے پیسے کی مال کی اس لیے کہ بہرحال اسلحہ فراہم کرنا ہے سواریوں کا بندوبست کرنا ہے رسد کا بندوبست کرنا ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اتفاقن اس وقت میرے پاس دولت بہت تھی یہ اتفاقن غلط سمجھ لیجیے کیوں تھی اس لیے کہ کاروباری آدمی جو ہوتے یہ سب تاجر تھے عرب کے سب لوگ مہاجرین سب کے سب تاجر تھے تاجر تو ہاں یہ ہوتا ہے کہ کبھی تو جس کو آپ کہتے ہیں لیکویڈیٹی کبھی تو وہ اتنی ہوتی ہے کوئی اتنی رقم موجود ہے اویلیبل ہے ورنہ یہ کہ آپ کی رقم انویسٹیڈ ہے آپ چاہتے ہیں نکالنا نہیں نکال سکتے لیکن کسی وقت یہ کہ آپ کے پاس دولت جو ہے کیش کی شکل میں یا اویلیبل مال کی شکل میں موجود ہے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس وقت میرے پاس اتفاق سے دولت بہت تھی پیسہ بہت تھا میں نے سوچا اس موقع پر تو میں ابھی سے بازی لے ہی جاؤں گا تو دیکھیے یہاں وہ مسابقت کا جذبہ ہے لیکن مسابقت پھر خیراب پھنستا بالکل تو میں نے یہ کیا کہ اپنی ساری جو بھی تھی میری میرے ای ایسٹس تھے دو حصے کیے ایک حصہ لا کے حضور کے کمروں میں ڈال دیا اب منتظریں دیکھیں آج کیا ہوتا ہے استفاق تو ہو رہا ہے مسابقت تو ہو رہی ہے حضرت اب بکر جو لائے ہیں تو پوچھا حضور نے کہ کیا چھوڑا گھر والوں کے لیے عرض کیا کچھ نہیں چھوڑا جو کچھ تھا لیا تو حضرت عمر فرمات اب دیکھیے یہاں پر کوانٹٹی کا ایلیمنٹ نہیں آئے گا جو کچھ تھا لے آئے چاہے وہ کم ہو اس کی کوئی ہمیں ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم کہ کتنا کچھ لائے تھے اور حضرت عمر کتنا لائے تھے لیکن وہ جتنا بھی لائے تھے وہ کل کا کل تھا اور حضرت عمر جتنا بھی لائے تھے وہ نصف تھا نصف نصف لائے گا کل کے برابر نہیں ہو سکتا تو حضرت عمر فرماتے اس روز میں نے جان لیا کہ ابو بکر سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے رضی اللہ تعالی عنہما تو یہ ہے اصل میں فسط کل خیرات دوڑو آگے نکلو اور اس کی بڑی پیاری حدیث بھی موجود ہے حضور نے فرمایا دیکھو دنیا میں اس کو دیکھا کرو جو تم سے پیچھے ہو اور دین میں اس پر نگاہ رکھو جو تم سے آگے ہو اس لیے کہ جو آگے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تمہارے اندر بھی جذبہ ابھرے گا یہ اگر اتنی کچھ کر رہا ہے میں بھی کر سکتا ہوں میری طرح کا انسان ہے اور اگر جو پیچھے ہے دین میں اس کو دیکھو گے تو سمجھو گے میں جو کر رہا ہوں بہت کر رہا ہوں اس لیے کہ اس تو یہ بھی نہیں کیا میں نے تو یہ کچھ تو کر لیا تو اس سے آپ کی ترقی رک لائے گی دنیا میں اگر آگے والے کو دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ ابھرے گا کہ آپ دنیا کمانے کے لیے اور مزید محنت کریں پیچھے والے کو دیکھیں گے تو کناٹ پیدا ہوگی تو دنیا کے لیے کناٹ چاہیے اب اس کا بھی تو گزارا ہو رہا ہے اس کے بغیر بھی تو کام چل رہا ہے آخر وہ بھی اسی دنیا میں رہ رہا ہے تو کیا ضروری ہے جیسے کہ نیزا اب القادر بیدل کا شعر ہے بڑا پیارا شعر ہے کہ ہرس قانے نیس بیدل ورنہ درکار حیات آچما درکار داریم اکثرس درکار نیست یہ تو ہماری حرص ہے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو یہ بھی ضرورت ہے اس کی بھی ضرورت ہے ورنہ واقعہ یہ ہے کہ ہم جن چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ لازمی ہے زندگی گزارنے کے لیے ان کی اکثریت ایسی چیزیں ہیں کہ جو اکثرش درکار نے وہ حقیقت میں درکار نہیں تو دنیا میں اس کو دیکھو جو تم سے پیچھے تاکہ جو بھی تمہیں حاصل ہے اس پر قناعت پیدا ہو شکر ادا کرو اللہ کا اور دین میں اس کو دیکھو جو تم سے آگے ہے تاکہ تمہارے اندر بھی آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو سابق الا مقفرتِن رب جنت اردو سمائے ول ارد اس جنت کے حصول کے لیے دوڑ لگاؤ جس کا پھیلاؤ جس کی پہنائی آسمان اور زمین جتنی ہے چنانچہ ایک دوسرے مقام پر یہ بھی آیا ہے وہ لفظ سارے وہاں آیا وہ یہ عمران کی آیت نمبر ایک ہے سارے او الا مقفرتن و جنت اند سما وا یہاں جو لفظ ارض آیا ہے ان دونوں آیات میں وہ ایک تو ہم لفظ عرض استعمال کرتے ہیں طول کے مقابلے میں طول اور ہے عرض کم ہوتا ہے طول زیادہ ہوتا ہے لیکن عربی زبان میں جو عرض کا لفظ آتا ہے وہ کسی شے کی وسعت کے لیے مجرد وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے پرانے مجید میں کس مقام پر ہے یہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے زو دعائیں عریض یعنی جب انسان کو کوئی تکلیف آتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں مانگنی شروع کر دیتا ہے وہاں پہ کوئی طول کا لفظ علیحدہ نہیں آیا لمبی چوڑی دعائیں لو دعائیں بڑی لمبی لمبی چوڑی چوڑی دعائیں مانگتا ہے انسان اور جب ہماری طرف سے نعمت مل جاتی ہے تو ہمیں بھول جاتا ہے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ کبھی وہ ہمیں پکارتا بھی تھا کبھی ہم سے دعائیں بھی کرتا تھا احتیاج میں آدمی ہوتا ہے اللہ کو پکارتا ہے تو یہاں سے مراد ہے کہ جنت کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے اور میں نے بالکل شروع میں اس سورہ مبارکہ کے درس کے ذمہ درج کیا تھا کہ چونکہ قرآن مجید سائنس کی اصطلاح فلسفے کی اصطلاح استعمال نہیں کرتا بس کسی شے کو کل جو ہمارا تصور ہے کائنات کا آسمان اور زمین بس یہ الفاظ ہے عام انسان جو ہے اس کے حوالے سے تو اسی لیے جنت کتنی بڑی ہوگی تم کیا تصور کر سکتے ہو تمہارا تو اپنا ذہن بہت ہی مختصر ہے آج کا انسان بھی ابھی کچھ اسے پتہ نہیں دنیا کتنی لمبی چوڑی ہے یہ کائنات کہیں کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہو رہی ہے کچھ پتہ نہیں جتنی ٹریسکوپ بڑی ہوتی چلی جا رہی ہے اتنی کائنات بھی پھیلتی چلی جا رہی ہے کہیں کسی بھی کسی ٹیلیسکوپ نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ اس جگہ پر کائنات ختم ہوتی ہے وہاں تک ہماری جو ہے رسائی ہو گئی ہے نگاہ کی تو اس اعتبار سے قرآن مجید وہ الفاظ استعمال کرتا ہے جسے عام دیہاتی جسے عام بدو جو چاہ رکھتا وہ بھی سمجھ لے اور جو حق ارزمائے اس جنت کی وسط پر اس کی پہنائی تم کیا سمجھو گے بس یوں سمجھو آسمانوں اور زمین جتنی یا آسمان اور زمین جتنی لیکن فرمایا اور عدت اعداد کہتے ہیں کسی چیز کو اہتمام کے ساتھ تیار کرنا یہ جنت فراہم کی گئی ہے تیار کی گئی ہے سواری گئی ہے پوری طریقے سے اس کو بنایا گیا ہے کس کے لیے یہ منوب اللہ ہے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر اب یہ نوٹ کر لیجئے کہ اس آیت میں بھی اور انیسویں آیت میں بھی آگے کسی شے کا اضافہ نہیں کیا جیسے کہ وہاں ہم نے دیکھا تھا انیسویں آیت میں کہ جس میں کہ وہ کے قرآن جو ہے وہ اپنی آخری کلائمیکس کو پہنچا ہے ولزین عامن باللہ ہے وروسل ہی اب نہ وہاں انفاق کا تسکرہ ہے نہ وہاں پر کتال کا تسکرہ ہے نہ اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے لیکن مراد کیا ہے جب ایمان حقیقی معنی میں ہوگا واقع تن ایمان ہوگا حقیقی ایمان ہوگا تو یہ گویا کہ از خود مندج ہے وہاں پر یہ انڈرسٹ ہے اس ایمان کے ساتھ انفاق بھی ہوگا اس ایمان کے ساتھ قتال بھی ہوگا اس ایمان کے ساتھ جہاد بھی ہوگا اس ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں گے اس ایمان کے ساتھ نماز روزہ حج اور زکات بھی ہوں گے سب کچھ ہوں گے لہذا جہاں پر بھی ایمان اب آ رہا ہے یہ نہ سمجھے کہ مجرت ایمان کی بات ہو رہی ہے وہ عدت نظین عامن بلّہ ورف الہی یہ تیار کی گئی ہے جنت اس کو آراستہ پیراستہ کیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر حقیقت ایمان رکھنے والے ہیں ظال کا فضل اللہ ہی ہوتی ہے بین شاہ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کو چاہے گا دے گا یہاں بھی میں چاہتا ہوں نوٹ کر لے فضل کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بغیر استحقاق کی دی جانے والی ہے اجرت اور اجر یہ ایک ہی لفظ ہے اجر بدلہ سواب اجرت جو کسی محنت اور مزدوری کا نتیجہ ہے قرآن مجید میں اس کے برعکس لفظ آتا ہے فضل فضل وہ ہے جو بغیر استحقاق دی جا رہی تو یہ جان لیجئے کہ قرآن کا بھی تصور یہ ہے کہ جہاں بھی جنت کا تذکرہ آتا ہے فضل ہے اللہ کا یعنی یہ کہ کوئی انسان مجرد اپنے عمل کے ذریعے سے جنت کا مستحق نہیں بن سکتا جب تک کہ فضل خدا مندی اس کی دستگیری نہ کرے چناتے یہ حدیث بھی ہے اور متفق الہ حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے ان ابی حریرہ تو رضی اللہ علیہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لن خیلا احدم من کم الجنہ اور یہ حضور فرما رہے ہیں صحابہ سے تم میں سے کسی کا عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا لن یعلا احدم بنکم آما لوہ تم میں سے کسی کا بھی عمل اسے جنت میں داخل نہیں کر سکے گا کالو والا انتا کہ میں بارہ کہا کرتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے اس وقت کی توفیق دی بڑی جرت سے کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور سے پوچھ لیا حضور کیا آپ کا بھی معاملہ یہی کیا آپ بھی جنت میں محض اپنے عمل سے کی بنا پر داخل نہیں ہوں گے فرما ولا ان اللہ تغمدنی اللہ فضل میں بھی مجرد اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور رحمت سے مجھے ڈھانپ لے اپنے فضل اور رحمت کے جن سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں داخلہ ہو اپنے فضل اور رحمت کے جن سے ڈھانپ لے گا تو جنت میں داخل ہو اب یہ ایک انتہائی بات ہے جو حضور نے اپنے بارے میں فرما دی لیکن بات سمجھانی یہ ہے کہ کبھی بھی اپنا استحقاق نہ سمجھ یہ جنت اپنی امکانی حد تک کام کر کے پھر بھی فضل خداوندی کا ہی یہ معاملہ جو ہوگا جیسے کہ اہل جنت کا ترانہ نقل ہوا جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہیں گے الحمد للہ نظی حدانہ لہٰذا اس اللہ کا شکر ہے جس نے اسے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اس نے پہنچایا ہرگز یہاں نہ پہنچ پاتے اگر اللہ ہی نہ پہنچاتے تو یہ لفظ فضل کے حوالے سے اس بات کو نوٹ کر لیجیے ذال کا فضل اللہ ہوتی ہے میشا و اللہ حضول او اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے اب اس کے بعد جو آیات ہیں اگرچہ تعداد میں کئی ہیں لیکن مجھے ابھی اس کو بیان کرنا ہے یہ ایک مضمون ہے جو اس سے پہلے سورج تغاب میں بڑی مزاحت سے آ چکا ہے یہاں اگرچہ لفظ زیادہ تفصیل ہے وہاں مانن کم الفاظ میں یہ بات آ چکی ہے تفصیل میں وہاں بیان کر چکا ہوں اس دنیا کی زندگی میں انسان بہت متاثر ہوتا ہے حوادث آفات آفات جو ہے سماوی بھی ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر آ جاتے ہیں بڑا زلزلہ آ گیا ہزاروں انسان جو ہے اس میں ختم ہو گئے مکان دھس گئے یا سیلاب آ گیا جو ہمارے ہاں پچھلے دنوں بھی آیا تھا کتنے لوگ ہیں اس سیلاب کے اندر گھروں گھر میں بہ گئے گھر ختم ہو گئے لوگ ڈوب گئے فصلے کتنی بڑے بڑے رقبے کے اوپر کھڑی ہوئی تباہ و برباد ہو گئی یا کسی انسان کے اپنے اندر کوئی بیماری آ گئی اچانک بیٹھے بٹھائے کوئی خیال ہی نہیں تھا معلوم ہوا کینسر ہے معلوم ہوا کہ یہ تو فلاں چیز ہے ہارٹ جو ہے اتنا اتنے پرسینٹ بلاک ہے تو یہ ساری چیزیں اچانک آتی ہیں انسان پر تو حوادث چاہے وہ ذاتی طور پر آ رہے ہوں بیٹھے بٹھائے کوئی انسان کسی مقدمے میں پھنس گیا خاؤ خاؤ ایسے ہی لوگ نپٹ جاتے ہیں مگر کسی اس کے کہ کوئی ان کا اپنا ارادہ ہو اور یہ جو اس کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے ما صابلم مصیبت ان فل اور ولافی انخو نہیں نازل ہوتی کوئی نازل ہونے والی نفظ مصیبہ جو ہے یہ تو نازل ہونے والی شے پڑھنے والی شے اسابا یوسیبو اصابا یوسیبو سے مصیب ال یہ کویا کہ اس میں فائدے مصیبت ان ہو گیا پڑھنے والی شے جو بھی کیفیت مجھ پر یا آپ پر وارد ہوتی ہے چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری ہو چاہے تکلیف دے ہو چاہے مسرت بخش ہو جہاں تک لغوی تعلق ہے اس لفظ کا وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جائیں گی تمام حوادث تمام واقعات جو بھی ہم پر کیفیات وارد ہوتی ہیں وہ سب کی سب اس میں آ جائیں گی لیکن عام طور پر یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے تکلیف کے چیزوں کے ناگوار چیزوں کے لیے ناپسندیدہ چیزوں کے لیے ماں میں مصیبت فل امافی انکھوں سے کو یہاں تسلیل کر دی گئی مصیبتیں دو قسم کی ہیں یا تو زمین میں نازل ہوئی بڑے پیمانے پر ہوئی سماوی یا کوئی مصیبت آئی ہے ولافیسو سکوں گا تمہاری اپنی جانوں میں کوئی تکلیف ہے بیماری ہے کوئی اور عارضہ ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے اس میں آدمی کا کوئی عز جو ہے وہ کٹ گیا ہے کوئی اور بسرا ہوا ہے اللہفی کتاب قبلبراہ مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں ہم اس کو وجود میں لائیں ہم اس کو خلط وجود سے سرفراز کریں اب چونکہ وجود سے متعلق بحث ہم کر چکے ہیں میں بہت زیادہ تو یہاں میں چاہتا ہوں کہ ذرا یہ نبرا کے حوالے سے بھی بات سمجھ لیں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے الباری الخالق الباری المصور وہ جو گلدستہ قرآن مجید میں سولہ سترہ اسما جو ایک جگہ آئے ہیں تین آیات میں اسی میں یہ الباری بھی آیا ہے تیسری آیت کے اندر پھر یہ ہو اللہ الخال بار المس السما الحسن تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ وہ باری ہے باری کے معنی کیا ہے عام طور پر جب خالد کے ساتھ لفظ باری آتا ہے تو اکثر لوگوں نے اس کا یہ نقشہ پیش کیا ہے کہ خلق کہتے ہیں ذہنی طور پر کسی شے کی منصوبہ بندی نقشہ بنا دینا اور پھر یہ کہ باری ہے پھر اس کو پوری طریقے سے ظاہر ایک شکل جو ہے اس کو عطا کر دینا اور یہ ہوتا ہے ہر ہماری انسانی تخلیق میں بھی یہ ہوگا کوئی مصور ہے اس کے ذہن میں پہلے خاکہ بن جاتا ہے پھر وہ اسے سفا کرتاس پر لاتا ہے یا جو بھی اس کا کینوس اس کو اتارتا ہے کوئی موجد ہے اس کے ذہن میں پہلے ایجاد کا نقشہ وجود میں آ جاتا ہے پھر وہ عملن جو ہے اس کا خروج جو ہے باہر ہوتا ہے اور باری کے نظم میں یہ اصولی طور پر یہ بات موجود ہے برا یا برا کسی شے سے علیحدہ ہو جانا میں تم سے بری ہوں برات تمرا یہ سب کی سب چیزیں کیا ہے علیحدہ ہو جانا تو در حقیقت اللہ تعالی کی تخلیق کے بارے میں بھی فلاسفہ نے اس کے یہ دو مراحل بیان کیے ہیں کہ ایک ہے کسی شے کا وجود علمی جو اللہ کے اپنے علم میں تھا شے ہمیشہ سے تھی وہ اللہ کے علم میں تھی اس کا خارجی وجود نہیں تھا اب وہ وجود میں آئی ہے خارجی طور پر تو یہ ہے برا یبرا اور اس کے حوالے سے اللہ کا باری ہے جو بھی حوال اس قائدات میں آنے والے ہیں علم خدا بندی میں تو پہلے سے موجود ہے وہ عالم ماں کا نا ماں یقون ہے جو ہونے والا ہے جو ہوا ہے سب اس کے علم میں ہے تو اس کا گویا کہ جہاں تک وجود علمی کا تعلق ہے وہ تو ہر شے ہمیشہ سے ہے اللہ کی ذات کے ساتھ اس کا علم جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے ہی اس کی صفات قدیم ہے تو اس کا علم بھی قدیم ہے ہر شے کا ایک وجود علمی جو ہے وہ اللہ کی ذات کے ساتھ پہلے سے قائم تھا اس کو کہا گیا اللہ فی کتاب کتاب سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کا علم تو اللہ کے علم میں وہ شے پہلے سے موجود تھی پھر بن قبل ان نبراہ اب گویا کہ یہ وہاں سے ظاہر ہو رہی ہے اس کو اگر ذرا اس پر بہت زیادہ قیاس تو نہ کیجیے گا علامہ اقبال کا ایک بہت اونچا شعر ہے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں بمیرت آر میڈم تو میں جوش خود نمائی ب کنارا برفگندی دورے دُرے آبدارے خود را اللہ میں تو تیرے اندر تیرے وجود کے اندر بڑے آرام سے تھا کیا معنی میں علامہ اقبال جو اٹھارہ سو میں پیدا ہوئے یا اس سے نو مہینے پہلے وہ والدہ محترمہ کے رحم کے اندر ان کا جو بھی استقرار حمل ہوا اس سے لاکھوں کروڑوں برس پہلے بھی تو ان کا وجود اللہ کے علم میں تو تھا نا کیا اللہ کو معلوم نہیں تھا تو وجود جو ہے اس اعتبار سے وجود علمی جو ہے میرا بضمیرت آرمیدم میں تیرے وجود کے اندر تیرے علم میں بڑے آرام میں تھا مجھے تو کوئی چنتا نہیں کوئی تشویش نہیں کوئی فکر نہیں بضمیرت آرمیدم تو میں جوش خود نمائی ب کنارا برف گندی دورے آپ دارے خدرا یہ جو تمسیل لائے ہیں کہ جیسے سیپی ہوتی ہے سیپ اس کے اندر موتی پروان چڑھ رہا ہے جب موتی بن جاتا ہے تو سیپ خود کھلتی ہے اور موتی کو باہر پھینک دیتی ہے گویا کہ اس کے وجود میں جو قیمتی شے پروان چڑھ رہی تھی اب وہ اس کا ظہور چاہتی ہے نا وہ اگر سیپی کے اندر ہی وہ موتی گم رہے تو ظاہر بات ہے اس کا حسن کس نے دیکھا جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا اس سی پی کے اندر اعلی سے اعلی قیمتی سے قیمتی موتی جو ہے وہ پڑا ہوا ہے تو کس نے دیکھا کون اس کے حسن کی تعریف کرے گا تو سی پی خود کھلتی ہے اور کھل کر اور اس میں سے وہ موتی باہر نکلتا ہے جسے پھر ہمارے غواس جو ہے وہ جا کر سمندر کی تہ سے نکال کے لاتے ہیں تو تو نے خود سی پی کی طرح مجھے اپنے وجود سے باہر یعنی میرا وجود مادری جو ہے جو اس وقت میں شیخ محمد اقبال علامہ ڈاکٹر شیخ محمد اقبال ول شیخ نور محمد کے نام سے جو میں اس دنیا میں اس وقت ہوں تو, یہ تو اصل میں تون نے اپنی خلاقی کے ظہور کے لیے اس کائنات کو پیدا کیا جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ کن تو کند اور مقتیم تو تو اس طریقے سے اس پورے فلسفے کو سمجھ لیجئے جی لفظ برا کے حوالے سے یہ پوری حقیقت واضح ہو جائے گی بس قسمتی سے ان چیزوں پر غور کا حق ادا نہیں کیا گیا تو من قبل ان نبراہا اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں اسے وجود بخشیں ان تمام چیزیں ہمارے علم قدیم میں موجود تھیں ان نظال علی اللہ یسیر یہ تمہیں تو بڑی مشکل بات معلوم ہوگی کہ ساری چیزیں ہی کسی کے علم میں ہوں لیکن تم اللہ کی صفت جیسے اللہ کے وجود و ذات کو نہیں سمجھ سکتے اس کی صفات کو بھی نہیں جان سکتے واقعہ یہ ہے جیسا کہ میں شروع میں کر چکا ہوں صفات کی کیفیت اور کمیت دونوں ہمارے احاطہ ذہنی سے خارج ان نزال کا اللہ یسیر یہ اللہ کی بات ہو رہی ہے تمہاری بات نہیں ہو رہی یہ اللہ پر بہت آسان ہے لاتا سو علاما فاطقم <فَاتَكُن> نتیجہ یہ ہے جو نکالنا ہے تاکہ تم افسوس نہ کیا کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے یہ اللہ کی طرف سے حوادث آتے ہیں امتحان کے لیے تکلیف آ جائے صبر کرو اللہ کچھ دے دے اس کا شکر ادا کرو لیک لاتا سو علامہ یہ نہیں فاتا فوت ہو جانا یہ تو اردو میں بھی مستعمل ہے اب فوت ہونا اس معنی میں کوئی موقع تھا ہاتھ سے نکل گیا کوئی اور شے تھی آپ کے ہاتھ سے جاتی رہی کو آپ کا عزیز فوت ہو گیا کوئی بچہ ہے آپ کے سامنے دم توڑ رہا ہے اور آپ باہر حال اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے وہ نہ من کو ملا کے اللہ تم سرو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہم لے جاتے ہیں تمہارے محبوبوں کو اور تم کچھ نہیں کر سکتے دیکھ رہے ہوتے ہو تو یہ ہے کہ یہ فوت کوئی ہو جائے تو اس پر بھی افسوس نہ کیا کرو اللہ کی طرف گئی کہاں ہے وہ شہر اسی کائنات میں ہے حالت تبدیل ہوئی ہے اللہ نے تمہارے امتحان کے لیے ایک صورت پیدا کر دی ہے لا تاسو آف رہو بے ما تا کم جو کچھ اللہ دے دے اس پر اترایا نہ کرو اس لیے کہ یہ بھی امتحان کے لیے ہے یہ بھی بغر سے آزمائش ہے دولت دی ہے تو حساب بھی تو دینا ہوگا جس کے پاس دولت زیادہ ہے اس کا حساب بہت بھاری ہو جائے گا جیسے کہ آج کل انکم ٹیکس کے معاملات ہوتے ہیں زیادہ دولت مندوں کو زیادہ فکر ہوگی انکم ٹیکس کی اب جن کا جو ہے گجران جو بھی ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ جسے آپ کہتے ہیں ان سے کیا سروکار ہے کسی انکم ٹیکس انسپیکٹر کو یا آفیسر کو تو معلوم ہے کہ وہاں جب حساب دینا ہوگا تو وہاں مطلب پتہ چلے گا کہ دنیا کا ایک ایک پیسہ جو ہے اسی لیے بیلنس شیٹس جب بنتی ہیں تو کیپیٹل کو لائبلٹیز کے کھاتے میں ڈالتے ہیں یہ لائبلٹی ہے یو ہیو ٹو اکاؤنٹ فار اٹ تمہیں بتانا ہوگا کہ تمہارے پاس یہ سرمایہ تھا تم نے کیا کیا تو یہ تو جو پانچ سوال بتائے گئے ہیں لن تذولا قدم ابل آدم ختہ یوسلان خمسن ان عمر ہی فیما افنا وان شباب ابلا وا ل من کسم ہوں فیما انفقہ اما عمیرا فیما آنے تو معلوم ہوا جو چیز اللہ دے دے اس پر اطراؤ نہ جو اللہ چھین لے اس پر غم نہ کرو افسوس نہ کرو مومن کی کیفیت کو ہونی چاہیے جسے سورج تغابن میں کہا گیا ماں میں مصیبت اللہ بزن اللہ ومن یوم یہ طلبہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے اس بات کی تسلیم و رضا کی اللہ کی مرضی یہ تھی اللہ کا فیصلہ تھا اسی میں میرے لیے خیر ہوگا چاہے وہ خیر مجھے نظر آئے یا نہ آئے بارک اللہ علی ولکم فل القرآن راضی و نفانی ویا کمبل آیات مسجد الحکی